صورت البقرہ آیت باون تم کم بال کم تشکو ترجمہ پھر اس عظیم ظلم اور گناہ کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو